سریہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام علی سید الرسول وخاتم یا اما بعد المقصد الافضل في المرفوعات مصنف فعله الرحمہ مقدمه سفارغ ہوجانے کے بعد اب مقاصد کی طرف چلے ہیں اور مقاصد کو بیان کرنا چاہتے ہیں مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد مقاصد سلاسہ میں سج مقصد اول ہے وهے مرفوعات ٹھیک ہے الاسماء المرفوعات ثمانیت اقسام الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله والمبتدأ والخبر وخبر انہ وخواتہ واسم کانا وخواتہ واسم ما ولا المشبہتین بلیسا وخبر لا التي لنفی الجنس مرفوعات سب سے پہلے مقاصد میں سے پہلے مرفو کو ذکر کیا یعنی مرفعات کو ذکر کیا اس لیے کہ یہ کیا ہے مقصود ہوتا ہے اس لیے کہ مرفو جو ہوتا ہے وہ مسند علئے کو چاہتا ہے فائل والا عراب اس پر ہوتا ہے فائل والا عراب اور فائل مستح ہوتا ہے اور مسند علیہ ہونا یہ کیا ہے اصل ہے ٹھیک ہے نا مرفوعات کو کیوں مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر دیگر مقاصد سے پہلے ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ مرفوع پر جو اعراب ہوتا ہے یعنی والا اعراب یہ فائل, والا اعراب ہوتا ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مثلاً ہوتا ہے اور مثلاً ہونا اصل ہے اور عمدہ ہے اس لیے کہ کسی کی طرف جس کی طرف نسبت کی جائے تو وہ عمدہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جس کی نسبت کی جائے اب اگر کسی کتاب کی نسبت کی جاتی ہے کسی آدمی کی طرف فلاں آدمی کی ہے یہ وصف فلاں آدمی کا ہے ایسے اخلاق فلاں آدمی کے ہیں تو وہ جو محسل ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے اور وہی مقصد ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہے مرفوعات کو پہلے ذکر کیا پھر آپ یہ کہ مرفو کون کون سی چیزیں ہیں تو وہ آپ کو بتا دی کہ مرفوعات کیا ہیں نو تو وقت آٹھ ٹھیک ہے مرفوعات کل کتنے ہیں آٹھ کون کون سے نمبر ایک فائل نمبر دو مفعول مالنگی وسمہ فائل جس کو نائب فائل بولتے ہیں نمبر تین مبتدہ نمبر چار خبر نمبر پانچ خبر اِنَّا وَخَوَاتِيَ یعنی اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا لَيْتَلَاكِنَّا لَعَلَّا اِنَّا لِلَّهِ اچھا خیال رکھا گئے تو خبر انا و خواتحا ٹھیک ہے اننا ان کا لئی تلاک انا لا اللہ وغیرہ کی خبر کیوں کہ کی؟ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے منصوبہ خبر مرفو اس کے بعد اس میں کانا یعنی کاننا وغیرہ اور کانا اور اس کے خوات جو ہے کانا سارا اسبہ و خا یہ جو ہے ان کا اسم جو ہوگا وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا جبکہ ان کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے ماہ والا المشباطینس ما وال کا اسم جو کہ لئیسا کا مشاب ہوتا ہے یعنی جو لہیسا کے اراب ہوتا ہے تو وہ ان کا بھی ٹھیک ہے نا جیسے اس میں, کانا تو اس طرح اس میں ما والی خبر و لا اللہ, اللہ ترفی الجینس لائے نفی جینس کی خبر تو یہ آٹھ مرفوہات ہیں یہ چیزیں کیا ہوا کریں گی مرف تو ہر ایک کی تفصیل ان آ رہی ہے. سب سے پہلے ذکر کیا الفاظ فاہل کا ذکر کیا فعل کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ اسم کہ جس سے پہلے فعل یا صفت ہو اور وہ فیل یا صفت ایسی ہو کہ اس کی نسبت کی جاتی ہو اس, کی اس, اسم کی مانا اس طور پر کے قام بھی کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ یعنی مستح کے ساتھ کیا ہے قائم ہے لا وقع علیہ نہ یہ کہ وہ فعل یا فائل جو ہے اس پر کیا ہے واقع ہے تو فائل کی تعریف کیا کی ہے فائل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے کیا ہو فعل یا ایسی صفت ہو کہ اس فعل یا صفت کی نسبت اس اسم کی طرف ہو رہی ہو اور وہ نسبت جو ہو رہی ہو وہ اس طور پر ہو رہی ہو کہ وہ اس پر واقع نہ ہو بلکہ وہ صفت یا وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو دیکھیے مثال جیسے کام زعید کام زئی دن ضعید اب اسم ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے فعال ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا ہے فعل ہے اب اس فعل کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو زید کی طرف نسبت کون سی ہو رہی ہے قیام کی یعنی کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی طرف نسبت بھی ہو رہی ہے اب وہ نسبت کیسی ہے آیا قیام نسبت ہے کہ اس کے ساتھ وہ صفت وہ وصف وہ،, وہ نسبت جو ہے وہ قائم ہے یا اس پر واقع ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا قیام کا وقوع پر ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قیام کی نسبت ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے نا کہ زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے نہ کہنا زید پر قیام واقع ہوا یہ اس طرح کا کوئی اور معنی پایا تھا بلکہ ایک ایسا فیل ہے اس کی نسبت بھی زید کی طرف کی جا رہی ہے اور یہ جو نسبت ہے وہ ایسی ہے کہ زید کے ساتھ قائم ہے قام زیدن یہ فیل کی مثال ہے اور آگے بن ابو ہو غاربن ابو ہو کے اندر جو مثال ہے وہ کیا ہے صفت والی مثال ہے یہ والی کہ ابو ہو یہ کیا ہے اسم ہے اس سے پہلے جو سیاہ ہے یہ نظارے بن والا وہ کیا ہے سی صفت ہے اور اس سیگۂ صفت کی نسبت جو ہو رہی ہے ابو کی طرف وہ ایسی نسبت ہو رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہے قائم ہے ٹھیک ہے نظر ابو کے ضرب کی نسبت مارنے کی نسبت جو اس کے ساتھ کیا ہے قائم ہے اس پر واقع نہیں یعنی اس کو نہیں مارا جا رہا بلکہ اس کے ساتھ قائم ہے کہ وہ کسی کیا کر رہا ہے مار رہا ہے یہ تو ہوگی فائل کی تعریف تو فائل کی تعریف کا حاصل کیا نکلا فائل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فیل یا صفت ہو اور اس فیل یا, فیل یا صفت کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہو اس اسم کی طرف یعنی فائل کی طرف ہو رہی ہو اس طور پر کہ وہ فیل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے نہ یہ کہ اس پر کیا ہے واقع ہے فائل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فیل یا صفت ہو اس طور پر کے وہ فعل یا صفت کی نسبت اس اسم یعنی فائل کی طرف اس طور پر ہو رہی ہو کہ وہ فعل یا وہ صفت اس اسم کے ساتھ یعنی فائل کے ساتھ قائم ہیں بس یہ فائل کی تعریف فائل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فعل یا صفت ہو اور اس فعل یا صفت کی نسبت اس فائل کی طرف ہو رہی ہو اس طور پر نسبت ہو رہی ہو کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے ٹھیک ہے نہ کہ اس پر واقع ہیں اب اگر آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آ گئی ہے تو واپس لوٹ تعریف کی طرف الفال کلو اسمن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہر تعریف جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک جنس اور کئی ساری فصلیں ہوا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تعریف جو ہے دیگر تعریفات سے جامع مانے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کسی اور تعریف کے ساتھ اشتباع لازم نہیں آتا تو آئیے دیکھتے ہیں الفال و کلو اسمن اب فیالون او صفاتون اس نے کلو اسمن کلو اِسمن جو ہے یہ کیا جنس کے ہے ٹھیک ہے بمنزلیں جنس کے ہے اور سے آگے جو ہوں گے وہ ساری کی ساری فصلیں ہوں گی قبل فیال او سفت الفال کلو اِسمن بنزل جینس کے قبل فیالون او سفت فعلن او فیال یہ فصل اول ہے ٹھیک ہے فعلن او فیال فصل اول ہے اس سے کس کو نکال دیا اس سے ہر وہ کلمات نکل گئے ہر وہ ترکیب خارج ہو گئی کہ جس میں اسم تو ہو لیکن اس سے پہلے کیا نہ ہو صفت یا فعل نہ ہو مثلا مثلاً پورا ہے کلام ٹھیک ہے زعید الخوق کا لیکن یہاں پر زعید ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے فیل بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے سیوائے صفت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو زیدن کی مثال یہ سے خارج ہو جائے گی یعنی اس طرح کی تمام وہ مثالیں خارج ہو جائیں گی ہر وہ اسم اس سے خارج ہو جائے گا کہ جس سے پہلے فیل یا صفت نہ ہو ایک اور مثال لے لیں جیسے کاما قاما اب زید ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے کیا نہیں ہے فیل یا سیغہ صفت نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ہے ٹھیک ہے نا ہم نے جو بات یہ ہے جو خیر قیل لگایا ہو کیا ہے کہ اس سے پہلے فیل یا صفت کا سیغہ ہو تب وہ فائل ہوگا تو لہذا اگر ایسا اسم ہو اس سے پہلے سیغہ یعنی اس سے پہلے فیل یا صفت کا سیغہ نہ ہو تو وہ کیا نہیں ہوگا فائل نہیں ہوگا تو جن سے فصل اول فیالن و قبلہ فیال او الن اور اس اسے کس کو نکال دیا ہر وہ مثال خارج ہو گئی اس سے کہ جس میں کیا نہ ہو اس سے پہلے فیال یا صفت نہ ہو فصل علا مان اس نے دا علا مان کو چھوڑیں اس نے دا ہے یہ ہے فصل ثانی ٹھیک ہے فصلیں سانی اس فیل کی یا صفت کی اس کی طرف نسبت ہو رہی ہو لہذا اس یا نسبت ہونے سے مراد کیا ہے نسبت کامل نسبت کامل فرد مراد ہے کہ بے آئینی ہی یعنی کامل طور پر نسبت جو ہے بےآنی ہی اصالت اس کی طرف نسبت ہو رہی ہو نہ لہذا اس قید کے ذریعے سے اس نے الہی ہے فصل سے کیا چیز خارج ہو جائے گی تاکہ ہاتھ باہر عدل بدل یہ چیزیں تمام کی تمام جو ہیں کیا مطبوعات جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے تاقید آتا بدل کیونکہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں جا عنی زیدن دن ضعید جا انی اب پہلے والا جو زید ہے وہ تو کیا ہے مطلوب ہے ٹھیک ہے نا کہ جا اس کی نسبت مجیعت کی نسبت یعنی جا کی نسبت پہلے والے زید کی طرف ہو رہی ہے بغیر کسی واسطے کے لیکن دوسرے برا جو زید ہے اس کی طرف بھی جا کی نسبت ہو رہی ہے لیکن بال واسطہ زید کے اور یہاں پر اس نے مراد کامل فرد مراد ہے کیا مراد ہے کامل فرد مراد یعنی اسناد کامل ہو کہ یہاں پر جاید جو زید ثانی ہے اس ترکیب کے اندر اس کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہ کامل طور پر نہیں ہو رہی بلکہ بے ہو رہی ہے اصل جو نسبت ہے وہ زید اول کی طرف ہے زید ثانی تو اس کی کیا ہے تاکید کر رہا ہے ٹھیک ہے نا آئی بات سمجھ کے نہیں تو جہی دن ضلع اسی طرح آپ بدل کی مثال لے لیں. بدل میں بھی یہی ہوتا ہے جہاں ٹھیک ہے نا اگر پہلے والے سے بدل ہو یا تاکید ہو کچھ بھی آپ کا فرض کر لیں تو اس سے کیا ہوگا یہ اسنید علیہ کی مثالوں سے کیا ہو جائیں گے اسی کے قید سے خارج ہو جائیں گے لہٰذا وہ پھر فائلر نہیں بنے گا مرفو نہیں ہوں گے کیوں اس لیے کہ ان کی طرف اگتی نسبت ہوتی ہے لیکن کامل طور پر نہیں ہوتی بلکہ طبعی طور پر ہوتی ہے تابع بن کر ہوتی ہے اور یہاں پر جو اسناد ہے وہ اسناد کا کامل فرد مراد ہے دیکھیں تو کل قبلہ فعلن او صفت فصل اول اس نے دے فصل ثانی جس سے کس کو خارج کر دیا متبوعات کو تاکید بدل اتفاف بیان یہ جتنے متبوعات ہیں سارے اس اسکیپ سے کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے کیوں خارج ہو جائیں گے رول نمبر تین یہ متواد کیوں خارج ہو جائیں گے اس نے دہلی کی قید سے جی فرمائیے نہیں سمجھ آئی تو بتائیے سمجھ آ ہے تو فرمائیے نمبر تین آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے نا اس میں یہ تمام متبوعات جو ہے یہ کیوں خارج ہو جائیں گے ہاں. نہیں آئی بات سمجھ کوئی بات نہیں ہم دوبارہ پڑھیں گے لیکن بتائیے تو صحیح ہے آپ بتا دیتا ہوں اگلی کریں گے اللہ تو یہاں تک یہ فصل سالف ہے ٹھیک ہے علا مانن اس طور پر وہ نسبت ہو رہی ہو یعنی وہ فعل کی نسبت یا وہ صفت کی نسبت جو ہو رہی ہے وہ قسم کی طرف یعنی فائل کی طرف وہ نسبت اس طور پر ہو کہ وہ فعل یا وہ صفت اس کے ساتھ یعنی اس اسم فائل کے ساتھ قائم ہے لا وقع علیہ کہ اس پر کیا ہیں؟ واقع ہے ہیں جیسے دیکھیں نا ذرا بردن عمران اب ضرب کی جو نسبت عامر کی طرف ہو رہی ہے وہ اس طور پر ہو رہی ہے کہ ضرب اس پر واقع ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن زید کی طرف جو ذرا کی نسبت ہو رہی ہے وہ اس طور پر نہیں ہو رہی کہ وہ اس پر کیا ہو واقع ہو بلکہ کیا ہے اس طور پر نسبت ہو رہی ہے کہ وہ ضرور اس کے ساتھ کیا ہے قائم ہے تو علامہ کام بھی لا وقا علیہ ہے یہ کیا ہے فصل سالس ہے اس سے مفہول معلوم یوسم فل یعنی نائفائل کو خارج کر دیا اور اس سے آلریڈی وہ کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کی طرف جو فیل کی نسبت ہوتی ہے صفت کی نسبت ہوتی ہے تو وہ نسبت اس طور پر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے وہ نسبت اس پر واقع ہو نہ یہ کہ وہ صفت یا نسبت جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو قائم ہو نہب عامران ذرب از آمران یہاں تک آپ کا سبق ہے آجائیں جائیں سبق کی طرف دیکھیں اصل آپ یہ دیکھیں کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے نسبت کیا چیز ہوتی ہے مصطب اور مستب لے ہونا کیا چیز ہوتی ہے مثلا دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کتابیں پڑی ہوئی ہوں ہدایت الناحب کی کتاب جامعہ علوم کے سامنے پڑی ہے رول نمبر تین کے سامنے پڑی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ والی ہدایت الناحب کی کتاب کس کی ہے رول نمبر تین کی ہے ٹھیک ہے اب ہدایت الناحب کی جتنی بھی کتابیں دنیا میں ہیں وہ تو ہیں لیکن یہ والی کتاب جو آپ کی ٹیبل پر پڑی ہے آپ کے پی پہ پڑی ہے آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہے سامنے تو یہ والی جو کتاب ہے اس کی نسبت کیا ہو گئی ہے کا مطلب مفول ہوگا ہاں ٹھیک ہے نا مفول ہوگا جی بالکل کام فیل ہوگا ہوگا اور وقع مفغول ہوگا بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے تو اب جو نسبت یعنی اس کتاب کی نسبت جو آپ کی طرف ہو گئی ہے تو وہ اب کیا ہو گئی یہ اس کو کہتے ہیں اسناد ٹھیک ہے نسبت کرنا کسی کی طرف آ... اضافت کرنا ٹھیک ہے نا کہ یہ چیز اس کی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں اسناد کسی چیز کا کسی کی طرف رخ پھیر دینا اس کی نسبت کر دینا اس کی طرف کہ یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے ٹھیک ہے یہ کتاب فلاں آدمی کی ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ بچہ فلاں آدمی کیا بیٹھا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں نسبت ہوتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے نسبت تو اب کہتے ہیں کہ دیکھو قام زیدن قام زیدن اب دیکھو کہ اس کا مطلب کیا ہے قام زیدن کا بتائے گا کوئی آپ میں سے قام زیدن کا معنی کیا ہے فرمائیے زید کھڑا ہے زید کھڑا ہوا ٹھیک ہے نا زید کھڑا ہوا آہا فیل ماضی ہے اب جو زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں نسبت کھڑا ہونا ایک الگ کام ہے ایک فیل ہے ایک عمل ہے کھڑا ہونا لیکن اب اس کھڑے ہونے کی نسبت ہم کر رہے ہیں کس کی طرف زید کی طرف اب یہ نسبت ہے تو زید کھڑا ہوا تو اب قیام کی نسبت یعنی کھڑے ہونے کی کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن نسبت ہونے کی بھی بہت ساری حیثیتیں ہی ہیں اور ذرا ب... آ... تفصیل ہے کہ نسبت ہو جو ہو رہی ہے وہ کس طور پر ہو رہی ہے مثلا اب میں کہتا ہوں کہ با زئی دا ذرابا ہم آمران ذرا بھل ہے ضعید الفائل ہے فول ہے اب یہ جو ضرب ہے اس کی نسبت زید کی طرف بھی ہو رہی ہے آمر کی طرف بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا مطلب اس کا کیا ہے کہ زید نے زید نے آمر کو مارا یا ذرا بہ زئید مارا زید نے آمر کو اب ضرب کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف بھی ہو رہی ہے اور آمر کی طرف بھی ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جو زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ اور طریقے سے ہو رہی ہے اور عمر کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہ اور طریقے سے ہو رہی ہے وہ کیسے اب دیکھو ذرابا زید العمران والی مثال میں جو ذربا یعنی ذرابہ کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت اس طور پر ہے کہ یہ نسبت اس زید کے ساتھ قائم ہے وہ نسبت اس زید کے ساتھ قائم ہے کہ زید اب مار رہا ہے نہیں کہ زید کو مارا جا رہا ہے زید پر وہ واقع نہیں ہو رہا بلکہ زید کے طرف مصیفت ابھی فی الحال قائم ہے ٹھیک ہے نا اب وہ فی الحال مار رہا ہے ٹھیک لیکن جب آگے جو ہمرن کی طرف ضرب کی نسبت ہو رہی ہے تو وہ نسبت اس طور پر ہو رہی ہے کہ وہ نسبت اس پر واقع ہے ذرا بید آمرن کہ زید نے ہمر کو مارا تو اب جو مار پڑ رہی ہے وہ ہمر کو ہی پڑ رہی ہے لہٰذا ذرب کی نسبت جو عامر کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت اس طور پر ہو رہی ہے تو وہ فیل اس پر واقع ہے وہ صفت اس پر واقع ہوگا وہ نسبت کیا ہے اس پر واقع ہے تو یہ چیز ہے کیا چیز نسبت کا ہونا ٹھیک ہے نا تو نسبت کا ہونا یا تو اس طور پر ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ نسبت یا وہ صفت قائم ہو یا وہ نسبت یا وہ صفت کیا ہو اس پر واقع ہو دونوں کی مثالیں جیسے زیدن اور قام زیدن عامرن یزرب زیدن یزرب زیدن عامرن. اب ہم دیکھتے ہیں فائل کو فائل کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فیل ہو یا کیا ہو صفت ہو ٹھیک ہے جس سے پہلے فیل ہو یا کیا ہو صفت ہو تو وہ کیا بن سکتا ہے فائل ہوگا کلو اسمن قبل ایک بات پھر فیل اور صفت اس طور پر ہوں کہ اس نے دا ہے اس فیل یا اس صفت کی نسبت بعد والے کلم کی طرف ہو یعنی ہم نے کہا ہے نا کہ فائل ہر وہ اسم ہوگا فائل ایک ایسا اسم ہوگا کہ اس سے پہلے کیا ہو فیل ہو یا صفت ہو ٹھیک ہے نا اب جب فیل یا صفت آ جائے گا تو اس کے بعد اب اگلی بات کیا ہے کہتے ہیں وہ فیل اور صفت تو ہو لیکن اس فیل اور اس صفت کی نسبت جو ہو رہی ہو وہ اس کی طرف ہو رہی ہو یعنی اس اسم کی طرف ہو رہی ہو اس فائل کی طرف ہو رہی ہو اللہ مانن تیسری بات کہ وہ نسبت جو ہو رہی ہے تو کس طور پر ہو رہی ہو تو کہتے اس طور پر ہو رہی ہو کہ ان قام بھی ہی کہ وہ نسبت یا وہ صفت اس فائل کے ساتھ کیا ہے قائم ہے لا وقع ہے نہ یہ کہ وہ نسبت یا وہ صفت اس پر کیا ہے واقع ہے ٹھیک ہے نا ارے کی مثال بھی ہے نحو قام کام ٹھیک ہے قام زئی اب دیکھو کاما فیل ہے زیدن اس کا فائل ہے تو اب زئی دن ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے فیل واقع ہے یعنی کاما اور قامہ کے نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے وہ اس طور پر ہو رہی ہے کہ قامہ اس کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر واقع ہے تو لہذا زیدن کیا بنے گا یہاں پر فائل بنے گا دوسری صورت میں کیا وہار بن ابو حمرن اب ابو ہو ایک ایسا اسم ہے اس سے پہلے زاربن بن سیگا سفت اس میں فائل کا بنتا ہے تو صفت اس کا سیغا ہے اس سے پہلے اور اس طور پر ہے کہ اس سیزے کی نسبت ہو رہی ہے اس قسم کی طرح ابو کی طرف اب دیکھو مطلب کیا ہے کہ ظاہر زید ابو آمرن کے اس کے باپ مارنے والا ہے آمر کو ٹھیک ہے نا تو اب زید کا جو باپ ہے وہ کیا کر رہا ہے آمر کو مارنے لگا ہے اب ضرب کی جو نسبت ہو رہی ہے ابو کی طرف کہ مار رہا ہے اس کا باپ یعنی زید کا باپ اب ضرب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اب یعنی ابو کی طرف ہو رہی ہے اور وہ نسبت کس طور پر ہو رہی ہے کہ وہ نسبت اس کے ساتھ قائم ہے نہ یہ کوئی اس پر واقع ہے اب ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے بلکہ فی الحال اس کے ساتھ یعنی کس کے ساتھ قائم ہے زید کے باپ کے ساتھ بما ذرا بزید یہ اسی طرح کی مثال ہے لیکن اس بات پر نہیں ہے بلکہ نفی میں ہے اب آ جائیں آپ کو ہم بتائیں گے دوبارہ سے فوائد و قیوت الفاحل کلو اسم ہر تعریف کے اندر ایک جنس اور کئی ساری فصلیں ہوتی ہیں kullu ismin, kullu ismin یہ عثمن کلنزلہ قبل ہے اس سے جو ہے نا ہر وہ اسم خارج ہو جائے گا کہ جس, سے پہلے اسم, جس سے پہلے فعل نہ ہو یا سیغ صفت نہ ہو جیسے کا یا زیدن قاما وغیرہ وغیرہ زیدن اخو, زیدن اخو کا اب یہاں پر زید ایسی جگہ میں واقع ہے کس سے پہلے اسم اس سے پہلے فعل بھی نہیں ہے اور صفت کا سیغا بھی نہیں ہے اس طرح زید کے اندر اس سے بہتر نہیں لیکن اس کے, اس کے بعد میں کیا ہے فعل واقع ہے اچھا اس نے دا دائی ہے اس نے دا ہے یہ فصل ہے اس سے جو ہے نا تمام مطبوعات خارج ہو جائیں گے تاکید اتف بحرف اطف بیان بدل وغیرہ تمام اس سے کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے وجہ،, وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے جو یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس نے دا الہی ہے تو اس کی طرف کیا ہو رہی ہو نسبت ہو رہی ہو تو نسبت سے مراد کیا ہے کامل طور پر نسبت جبکہ جب ان تاکید وغیرہ کے اندر بدل کے اندر ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے نسبت پھیل کی تو ان کی طرف ہوتی ہے لیکن تباہ ہوتی ہے اصلا نہیں ہوتی اللہ مانا اللہ حکام بھی اس طور پر کہ ان کامی ہے یہ فصلیں سالے ہے کہ وہ جو نسبت ہو رہی ہے وہ اسم کی طرف یعنی فیل کی یا صفت کی نسبت جو اسم کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت اس طور پر ہو کہ یہ نسبت اور صفت اس کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر کیا ہے واقع ہے جیسے زیدن اور جیسے کام اب آپ یہاں پر ساری باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ زیدن زید زی دن زیدا اسم ہے کہ اس سے پہلے کام کیا ہے فیل واقع ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا تھا کہ اس نے دہلی ہو اس کی طرف نسبت بھی ہو اب کاما کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے کہ اس کی طرف قیام کی نسبت اس کے ساتھ قیام کی قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تیسری شرط لگائی تھی کہ اللہ مارن کا لاوقا آلائی ہے کہ وہ اعلی مان اس طور پر ہو کہ ان کام کہ وہ نسبت یعنی والی یا فیل والی وہ نسبت اس کے ساتھ کیا ہو قائم ہو لا وقع علی کہ اس پر واقعی ہو جیسے اس سے خارج کر دیے کس کو بالم یوسما فائل کو نائب فائل کو کیوں, کیوں اس کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی ہے واقع آلے ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز اس پر واقع ہو نہ یہ کہ اس کے ساتھ قائم ہو ساتھ ابو کیوں لگاتے ابو پر تو ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس کی طرف نسبت اس طرح ایسا اسم ہے یہ ابو ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے کیا نسبت تو کس کی طرف کرنی تھی ابو کی طرف کرنی تھی نا کہ زید کا باپ مارنے والا ہے تو زید ابو ہو زار تو کوئی بات نہیں بنتی ٹھیک ہے نا تو زیدن زاربن ابو, ہو زاربن ابو ہو تو فائل بنانا ہے نا تو فائل ہر وہ اسم ہوگا کس سے پہلے سیغے صفت یا فیل ہو اب ابو یہاں پر ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے یعنی فعل کیا ہے؟ واقع ہے یعنی سیرۂ صفت جو کہ زار ہے وہ کیا ہے واقع ہے عبارت ترجمہ دیکھ لیں المق الاول السماء المرفوعات, المرفوعات و ثمانت اسماء مرفوعات جو اسم کو رفع دینے والے ہیں وہ کل اسماء کے ہیں آٹھ نمبر ایک الفاع فائل ہے نمبر دو مفول مال ہے نمبر تین ممتضا ہے نمبر چار خبر ہے نمبر پانچ خبر انہ ہے یعنی ان کانئی طلاق ان کی خبر اچھا کانہ و, و, و خواتحہ کا سارا اسپہا یہ ان تمام کے کی کیا ہے اسم ہے ما اور ما ایسے ما جو مشا ہیں ان کا کیا ہے اسم کیا ہوگا اس کے بعد فصلن اسم الفاء کی تعریف کی ہر وہ اسم ہے قبل اس سے پہلے وفعل یہ صفت کی نسبت اس اسم کی طرف یعنی فائل کی طرف استوپر ہو رہی ہے کہ وہ انه قام بھی کہ وہ معنی اس کے ساتھ کیا ہے وہ نسبت کہ وہ صفت اس پہ اسم مفعول کے ساتھ کیا ہے اس اسم کے اسم, اسم کے ساتھ کیا ہے قائم ہے لا وقع علیہ نہ کہ اس پہ کیا ہے واقع ہے نحو قام زید و زید ظارب ابوه امرا فما ضرب زید امرا جی کچھ کچھ سمجھ میں ایا نمبر تین کیا میں آسن ہوں چلے اللہ تبارک و تعالی آپ مجھ سے میں تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ